کا حصہ اور جل ہے ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے کیا یہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے یہ بسم اللہ ہر صورت کی جز ہے اس میں علماء امت کے مابین اختلاف ہے سراج الائمہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا مسلک اور خیال یہ ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ ہر صورت کی جز نہیں ہے دلیل ان کی یہ ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں اور مسلم میں ان کی روایت موجود ہے کہ میں نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں نمازیں پڑھی حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات جب نماز پڑھاتے تھے تو کرات جب شروع کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے بسم اللہ ان کی آواز سے نہیں پڑھتے تھے اگر بسم اللہ سورت فاتحہ کا حصہ ہوتی تو نبی پاک کو اور حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو کرات الحمدللہ سے شروع نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ کات بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے تو وہ بلند آواز سے جب قرات کرتے ہیں تو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ اور جز جو ہے وہ نہیں حضرت انس کا میں نے ذکر کیا شاید کسی صاحب کے ذہن میں یہ بات جائے یہ پتہ نہیں کس کیٹیگری کا صحابی کیا پوزیشن ہے اس کی بات کا آدمی ہے شروع کا آدمی ہے نبی پاک کے ساتھ کبھی رہا ہے نہیں رہا شہری ہے دیہاتی ہے مدینے کا رہنے والا ہے یا دیہات سے آیا ہوا بندہ ہے اس بارے میں عرض ہے کہ حضرت انس کو یہ شرف حاصل ہے حضرت انس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ دس سال کی عمر کے تھے جب انہوں نے نبی پاک کے گھر کی ملازمت اختیار کی اور بیس سال کی عمر کے تھے تو آپ کا انتقال ہوا یعنی وہ صحابی ہے جس نے دس سال نبی پاک کے گھر میں گھریلو ملازم کی حیثیت سے گزاری تو ظاہر بات ہے یہ قریب کا آدمی ہے اور دس سال نبی پاک کے ساتھ رہا ہے تو اس کا قول اور ان کا فرمان زیادہ معتبر ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جب نماز میں قرات شروع کرتے تھے تو الحمدللہ سے کرتے تھے بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے یہ تو بات ہوئی کہ یہ قرآن کا حصہ ہے جز ہے لیکن ہر سورت کی یہ جز نہیں ہے ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے وہ ہے دو صورتوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنا دو صورتوں کو جدا کرنا دو صورتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے ہر سورت کی ابتدا میں لکھا گیا بسم اللہ رحمان دوسری بات جو بسم اللہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر شان والا ہر اچھا زی شان کام کرنے سے پہلے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کلو امرن زی بال لم یوب دا بسم اللہ فاہو اکتا فاہو ابتر او کما قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم کلو امرن زی بال ہر لائق کام ہر شان والا کام یہ میرا جملہ ذہن میں رکھنا شان والا کام جائز کام یہ نہیں مطلب کہ بندہ شراب پینے لگا ہے تو وہ کہے بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہر جائز کام ہر لائق کام ہر شان والا کام آپ نے فرمایا جس کی کتاب بسم اللہ سے نہ ہوئی ہو فاہوا ابترو فاہوا اکتو وہ درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے وہ کام پایا تکمیل کو نہیں اس کام میں برکت نہیں ہوتی وہ کام پایا تکمیل کو نہیں نہ پائے بسم اللہ رحبا اسی لیے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گھر میں داخل ہو گو بسم اللہ پڑھو نکلنے پڑھو اور جب جان کو زبہ کرنے لگو تو اس وقت بھی ہمارا نام لو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر جو لفظ بھی کہہ لیا جائے واللہ اکبر کا کہنا زیادہ فضیلت والا ہے بسم اللہ اللہ اکبر جان کو ذبح کرو تب بھی ہمارا نام لو اگر ہمارا نام لیے بغیر جان کو ذبح کرو گے تو وہ تمہارے لیے حلال اور طیب نہیں ہوگا تو ہر کام کے کرنے سے پہلے شان کام کھانا ہے پینا ہے سفر ہے گھر سے نکلنا ہے دکان میں آنا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے گھر میں داخل ہونا ہے کوئی کام کرنا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی ابتدا کس سے کرنی بسم اللہ یہ پڑھنا ہے اس کی ابتدا میں کوئی کام کرنے لگو امام المبیا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کا نام ہے ام سلامہ ان یہ بیوہ ہوئی اس کے بعد ان سے نبی پاک نے نکاح کر لیا اور یہ امہات محات کے زمرے میں آ گئی پہلے خامن سے ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے بیٹا ہے اس کا نام عمر ہے کیونکہ یہ نبی پاک کے پاس رہتی ہیں آپ کی زو جائے ہیں تو بیٹا بھی یقیناً اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے ایک دن نبی پاک کے سامنے جب کھانا چنا گیا رکھا گیا اور ام سلمہ بھی اس دسترخوان پہ آئیں تو جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے دور سے ہاتھ کو حرکت دینا ہلانا کھانے کی طرف بڑھنا تو بچے نے یہ حرکت کی تو نبی پاک نے اس بیٹے کو اور بچے کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور فرمایا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے کھانا کھانے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ بچہ ہے بالکل جو کھانے کی طرف بڑھ رہا ہے ہاتھ ہلا رہا ہے اس کو شعور نہیں ہے اب امام المبیا اس کی تربیت کر رہے ہیں اور یہی بچوں کی تربیت کا صحیح وقت بھی ہے جب وہ ایک کوپل کی شکل میں ہیں اور اس آپ کوپل کو ادھر موڑ دیں یا کوپل کو ادھر موڑ دیں وہ جی بوٹی سی اور کوپل سی زمین سے نکلی ہے نرم و نازک اسے آپ جس طرح موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں لیکن جب وہی کوپل تلاور درخت بن جائے اس کے بعد آپ ٹریکٹر اور ٹرک کا زور بھی لگاتے رہیں تو آپ اس کی جڑیں ہلا نہیں سکتے اولاد کی تربیت کا سب سے بہتر وقت یہ ہے جب وہ کوپل کی شکل میں ہے اور اس کا ذہن سادہ ہے اور دل کا کاغذ اس کا کورا ہے اس وقت اس کی تربیت کیجئے اسے اسلامی احکام سکھائیے اسے اسلامی زبان سکھائیے اسے کہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں پانی پینے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ کھانا کھا خا چکتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم اور کوئی سلام دے تو پھر کہتے ہیں واہ علی کم لیکن ہم چونکہ احساس کمتری کا شکار ہیں اس لیے ہم انگریز کی نکالی کرتے ہوئے اس اپنے بچے کو اسی کی زبان سکھاتے ہیں کہ تو ہمیں پاپا کہے ماما کہے وہ تو حرامی اس کو اردو نہیں آتی تھی تو بابا کو پاپا کہہ دیتا تھا یہ کہتے ہیں ماما کے اور پاپا کہ اور خدا حافظ کی جگہ ٹاٹا کا یہ تربیت ہو رہی ہے اپنی اولاد کی میں اکثر اوقات ایک بات کہتا ہوں آپ سے بھی آج کہنے لگا ہوں اس پہ غور کیجیے بچہ ہو تین سال کا چار سال کا پانچ سال کا معصوم معصوم ٹوٹلی اس کی زبان ہے بالکل معصوم ہے باپ اس کا گھر سے نکلنے لگا ہے ملازم ہے دفتر جانے کے لیے یا دکاندار ہے تو دکان پہ جانے کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ جب باپ اس کا باہر نکلنے لگا ہے تو وہ معصوم بچہ اسے پیچھے سے ٹاتا کہتا ہے جو بالکل فضول اور بےحد الفت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب باپ نکلنے لگتا ہے تو بیٹا اس کو السلام علیکم کہتا ہے یا دوسرے لفظوں میں اسے خدا حافظ کہتا ہے وہ تین سال کا بیٹا معصوم توتلی زبان میں جب یہ لفظ کہتا ہے کہ بابا تیری حفاظت اللہ کرے اس کی زبان سے صبح صبح جب یہ لفظ نکلتے ہوں گے رب کو کتنے پیارے لگتے ہو اور پھر رب اس باپ کی کیوں حفاظت نہ کرے جس کا معصوم بیٹا گھر سے نکلتے ہوئے اس کو دعائیں دے رہا تو میں یہ تو بات میں بات آ تو میں نے کہا کہ تربیت کا وقت معصومیت کا وقت ہے آپ نے فرمایا بیٹا کھانا کھانے لگو تو کہو بسم اللہ دوسری تربیت آپ نے فرمایا کل بے یمینک بیٹا دہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے پیا کرتے ہیں تیسری تربیت آپ نے فرمائی کل ما یلی بیٹا ہاتھ بڑھا کے دوسری طرف سے کھانا نہیں اٹھایا کرتے ما یلی اپنے قریب سے کھانا کھایا جو سالن تمہارے قریب ہے جو پلیٹ تمہارے قریب ہے جو روٹی تمہارے قریب ہے وہاں سے اٹھاؤ ہاتھ بڑھا بڑھا کے دوسری طرف سے اٹھا لینا یہ تہذیب اور اخلاق کے خلاف تو یہ تربیت کی آپ نے اس بچے کو آپ نے سکھایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو اس کی ابتدا میں تم نے کیا کہنا ہے بسم اللہ کہنا خود اللہ تعالی اسی طرح کر رہے ہیں خود اللہ تعالی نے یہی بتایا خود اللہ تعالی نے اسی کو محبوب سمجھا پہلی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہی ہے یہ وہی وہی ہے جو میں نے شروع میں تلا... آیات تلاوت کی ہے سورت العلق یہ پہلی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور آپ کہاں تھے غار ہرا میں عبادت کرنے کے لیے آپ وہاں چلے جایا کرتے تھے کہیں کئی کہ راتیں اور دن آپ وہاں رہا کرتے تھے ایک دن نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نمودار ہوا جس کے پاؤں زمین پہ تھے اور اس کا سر آسمان سے ٹکرا رہا تھا اس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر اس کا مغرب میں تھا وہ جبریل امین کے چھ سو پر ہیں جس میں سے صرف اس نے دو پر اس دن کھولے تھے اتنے وسیع پر اس کے جس نے حضرت لوٹ کی پوری بستی کو اپنے پر کی ایک نوک پہ یوں اٹھایا اور آسمانوں کے قریب لے جا کے اس بستی کو پٹک دیا مفسرین کہتے ہیں کہ بستی کے اوپر جو چارپائیاں تھیں یا بندے تھے یا گھڑے تھے یا دیبکیاں تھیں یا برتن تھے یہ امین جب اس بستی کو اٹھا کے آسمان تک لے گئے ہیں ایک چیز نے بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں یہاں پڑی تھی وہیں پڑی اس طرح وہ اٹھا کے لے گیا تو اس کے پڑھ ہیں ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں میرے سامنے وہ نمودار ہوا اور نمودار ہوتے ہی اس نے پہلا لفظ کا اکرا یا محمد صلی اللہ صلاح اے محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں ما آنا بےکاری میں نے آج تک کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا ماں آنا بیکاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا مجھے لکھنا نہیں آتا ماں آنا بیکاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اتنے زور سے مجھے بھیچا کہ میں نے سمجھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی اس نے چھوڑا اور چھوڑ کے کہا اکرا یا محمد صلی اللہ ہو آپ نے جواب میں فرمایا ما نا بےکاری کما روا البخاری بخاری نے روایت کیا ما مانا بےکاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں نے پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا معلوم ہوتا ہے آج نبی پاک کو نبوت مل رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو اس وقت تو نبوت آپ کو مل چکی تھی جب آدم بھی نہیں بنے تھے اگر اس وقت کی نبوت آپ کو مل چکی تھی اور چالیس سال کا عرصہ تو آپ گزار چکے تھے آج جو جبریل کہتا تھا کہ پڑھیے آپ جواب میں کہتے تھے کہ میں پڑھا ہوا تو نبوت ملی ہوتی تو یہی جملے کہتے تھے آپ کو تو فر فر پڑھ کے سنا دینا چاہیے تھا لیکن آپ کہتے ہیں ماں مانبکاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے اس نے پھر مجھے بھینچا آپ نے فرمایا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری دائیں پتلیاں بائیں اور بائیں پتلیاں دائیں طرف چلی گئی ہوں گی پھر اس نے مجھے چھوڑا اور اس نے کہا اکرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے نبی پاک نے پھر وہی جواب دیا ماں آنا بیکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا مجھے لکھنا نہیں آتا نبی پاک فرماتے ہیں پھر اس نے مجھے سینے سے لگایا پھر اس نے مجھے بیچا اتنا شدید کہ میں نے سمجھا میری موت واقعہ ہو جائے گی اتنی شدت کے ساتھ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا کے دبایا اور پھر چھوڑ کے کہا اک بسم ربک پہلے کہتا تھا اک یا محمد پڑھیے اور اب اس نے آیت کا نظور شروع ہوا قرآن کا نظور شروع ہوا اس نے کہا اک بسم ربک پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر اللہ تعالی نے ابتدا کی ہے تو کس سے بسم اللہ اپنے نام کی برکت سے قرآن پاک کو شروع کیا اپنے نام کی برکت سے پہلی وہی شروع کی اپنے نام کی برکت سے نبی پاک سے پہلا کلام شروع کی پہلی گفتگو کا آغاز ہوا اکراب اس ربک رب کل خلق پڑھیے اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے سب کو پیدا کیا وہ پیدا کرنے والا زمین و آسمان کو بنانے والا اس کا نام لے کر اس کے نام کی برکت سے پڑھیے خلق الانسان من علق اور انسان کو جب اس نے بنایا تو جمے ہوئے خون سے بنایا وہ پہلا کترا جو باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا اور پھر اس کو ماں کے رحم میں سپکایا وہ گندے پانی کا کترا جب اس کی کیفیت اللہ بدلنے لگتے ہیں تو اس گندے پانی کے قطرے کو سب سے پہلے اللہ لہو کی شکل دے دیتے اس کو عربی میں کہتے ہیں علق خلق الانسان من علق علق جمع ہوا خون جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں لوتھڑا پر یہ اس رب کے نام تھے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالی نے بھی وہی کا آغاز کیا تو اس کی ابتداء میں کیا کہا اکرا بسم میں اس سے پہلی شریعتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پیغمبر نظر آتے ہیں جن کا نام ہے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام صفحہ نمبر ہے تین سو بیالیس سفر نمبر تین سو بیالیس آیت نمبر ہے تیس جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہو ایمان بل لائیں غیر بات ہے یا ڈھونڈے کوشش کریں صفحہ نمبر تین سو بیالیس آیت نمبر تیس جہاں سجدہ ختم ہو رہا ہے شہر پہ لکھا ہوا سجدہ سجدہ ختم ہو رہا ہے اس سے اگلی آیت آپ دیکھیں کال ا نن زورو ادک تم کن تم منل مل گیا جی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حدد کا جو ایک پرندے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کی جو بارش برسائی انہیں نبوت عطا کی انہیں رسالت سے نوازا اور انہیں وقت کا بادشاہ بنایا ایک وقت میں وہ نبی بھی ہیں بادشاہ بھی بادشاہ بھی ایسے کہ جن کا تخت ہوا میں اڑتا ہے ایک مہینے کی مسافت صبح کے ٹائم اور ایک مہینے کی مسافت شام کے ٹائم وہ طے کرتا ہے تخت ایسا نہیں ہے جس طرح میں تخت پوچھ بیٹھا ہوں تخت ایسا بھی نہیں ہے جس پہ دس آدمی کوئی وزیر مشیر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں نہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت فضاؤں میں اور ہواؤں میں اڑا کرتا تھا اس پر ایک وقت میں چار ہزار کرسیاں بچھائی جاتی تھی چار ہزار کرسیاں یہ فضا میں اڑ رہا ہے اور اوپر دھوپ ہے تپش ہے سورج ہے اس کی تمازت ہے اس کی تپش ہے اللہ تعالی نے پرندوں کو حضرت سلیمان کا متی اور فرما بردار کر دیا پرندے پر سے پر جوڑ کر اس تخت کے اوپر اس طرح اڑتے تھے معلوم ہوتا تھا کسی نے تنبو تان دیا پرندے اس کے اوپر اڑ رہے ہیں اللہ اکبر کیسا مندر اور یہ تخت فضا میں اڑ رہا ہے ایک بات علماء نے یہاں لکھی ہے تبلیغی نصاب میں بھی یہ موجود ہے یہ بات کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب فضاؤں میں اڑ رہا تھا ایک زمیندار اور کسان آدمی اپنی زمینوں کو پانی دے رہا ہے اس نے جو دیکھا اس تخت کو اور یہ مندر اس نے دیکھا سبحان اللہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اتار لیا اس بندے کو بلائے اور فرمایا تم نے سبحان اللہ کہا ہے کیوں اس نے کہا جی یہ قدرت دیکھ کے بڑی عجیب بات ہے لکڑی کا ایک تخت ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے اس پر اتنی کرسیاں ہیں اوپر پرندے جال بھنگ کے اور تنبو بنا کے اس کے اوپر اڑ رہے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو اللہ تعالی نے تو نے جو تعجب کے رنگ میں بسم اللہ کہا اللہ تعالی نے مجھ پہ وحی اتاری کہ میرے پیغمبر اس کسان کو بتاؤ کہ اس کا صرف سبحان اللہ کہنا تیرے تخت سے بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا تخت ہمیشہ نہیں رہے گا سبحان اللہ کا آجر تو اس کو ضرور مل کے رہے گا تخت ہوا میں اڑتا ہے اس پر پرندے چلتے ہیں پرندے متی ہیں اور متی اس طرح ہیں کہ حضرت سلیمان ان کی بولیاں سمجھتے ہیں بولیاں جانتے ہیں جن نعت کو اللہ نے متی کر دیا جن تابع بڑی بڑی دیگے بناتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں حضرت سلیمان نے ان سے بیت المقدس بنوایا جن تابع پردوں کی بولیاں جانتے ہیں بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں اب آپ کے ذہن میں آ ہوگا کہ صرف عام قسم کا وہ صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ بہت عظیم ہے بڑی عظیم شخصیت اللہ نے دانائی بڑی دی ہے حکمت بڑی دی ہے سمجھ بڑی دی ہے وہ عام مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ دو عورتیں تھیں ایک بچہ تھا ایک کا بچہ ضائع ہو گیا دوسرا بچہ تھا اس پہ دونوں لڑ پڑی ہیں ایک بڑی عمر کی تھی ایک چھوٹی عمر کی تھی اس نے کہا میرا بچہ ہے اس, اس نے کہا میرا بچہ ہے تھا چھوٹی کا فیصلہ آ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو حضرت سلیمان کے والد تھی حضرت سلیمان ابھی بچے تھے بچے تھے فیصلہ آ تو بڑی جو تھی وہ باتونی تھی بڑی چرب زبان تھی اس نے چرب زبانی کی باتیں کی حضرت داؤد متاثر ہو گئے اور انہوں نے بیٹا اس بڑی کے حوالے کر دیا حالانکہ تھا چھوٹی کا اب ماں سے بیٹا جدا ہو جائے اس کی چیخیں نکل گئی روٹی پیٹتی کلاتی چیختی جو باہر نکلی تو حضرت سلحمان باہر موجود تھے کیا بات ہے اس نے کہا فیصلہ کر دوں کہ میں نے فیصلہ تو کر دیا اگر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دونوں جھگڑتی ہیں لڑتی ہیں یہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے ایسے کیوں نہ کر لیا جائے کہ چھری منگوا لی جائے بیٹے کو آدھو واد کر دیتے ہیں آدھا ایک کو دے دیتے ہیں آدھا دوسری کو دے دیتے ہیں بڑی نے کہا کر دو اس کا جو تھان چھوٹی نے کہا خدا کے لیے اس کو دے دو ٹکڑے نہ کرو سلیمان نے فرمایا بابا اب یقین آ گیا کہ بیٹا ہی ٹھیک ہے تو دانائی اللہ نے دیے حکمت اللہ نے دیے سمجھ اللہ نے دیے بادشاہ بھی ہیں قوت فیصلہ بھی ہے پیغمبر بھی ہیں پرندے متی ہیں پرندوں کی حاضری لگتی ہے اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں وہ تفق پہلی سطر پہ جائیے اسی صفحے کی پہلی سطر تین سو بیالیس قرآن کہتا ہے وہ تفک کا دا تیر تیر کہتی ہیں پرندے کو پرندے کو تفک گم پایا یا حاضری لی پرندوں کی فلا ہے فلا ہے فلا ہے حاضری لگائی پرندوں کی پکا حضرت سلیمان نے کہا ماں لیا مجھے کیا ہو گیا مجھے کیا ہو گیا لا ارل ہد ہد میں آج نہیں دیکھتا کس کو کون کہہ رہا ہے حضرت فوت ہو گئے ہیں کہ زندہ ہیں بولو جب یہ کہہ رہے ہیں تو فوت ہو چکے تھے کہ زندہ تھے زندہ پیغمبر نبی اور بادشاہ اور کیسے کیا ہے مجھے آج کیا ہو گیا لا ارل ہد ہ آج مجھے حدد نظر نہیں آتا آج مجھے حدد نظر نہیں آتا امکانہ من الغائبین یا حدد ہو گیا ہے ان چیزوں میں سے یا حدد ہو گیا ہے ان چیزوں میں سے الغائبین جو مجھ سے کیا ہے دونوں جو چیزیں مجھ سے غائب ہیں حدد بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا میں تشریح کروں کہ سمجھ آ گئی آ گئی سمجھ معلوم ہوتا ہے پیغمبر جو ہوتا ہے وہ حاضر ناظر ہو نہیں ہوتا اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہو نہیں ہوتا یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ پیغمبر ہر چیز کو دیکھتے ہیں حاضر ناظر ہوتی ہیں عالم الغیب ہوتے ہیں پیغمبر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی اور پیغمبر تو پیغمبر رہ گیا وہ کہتے ہیں میں گھر سے چلتا ہوں تو پیر صاحب کو پتا چل جاتا ہے کہ مرید آ رہا ہے اور صرف اتنا پتہ نہیں چلتا کہ مرید آ رہا ہے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میں کیا لا رہا ہے پتہ چلتا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا کس سے کہانیاں بناتے ہوئے کہاں اور جی پیر تے پیر رہ گئے پیران دیاں بلیاں بھی غائب جان دی پیروں کی بلیاں غائب جانتی ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے اس کی ایک بلی تھی اور وہ بلی جتنی مرتبہ میاؤں کرتی تھی اتنے مہمان آتے اس کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ کتنے مہمان آنے ایک دفعہ بلی نے میاؤں کی سات مرتبہ مہمان آ گئے آٹھ اور پیر صاحب نے کہا بھائی بلی تیری میاؤں تو کبھی غلط نہیں ہوتی تھی لیکن آج نے میاؤں کی سات بار اور مہمان آ گئے آٹھ آج کیا بن گیا تیرے ساتھ بلی نے کہا میری میاؤں آج بھی ٹھیک ہے اٹھواں وہابی ہے اٹھواں کیا ہے وہابی بھی میری تو میاؤں نہیں تھی کرنی نا آٹھواں وہاں بھی ہیں یہ قصے بنائے یہ کہانیاں گھڑی یہ ممبر پہ سنائی گئیں لوگوں کو بتائی گئیں لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی پیرا دیا بلیاں بھی ادیا کوتیاں جو نے میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھدار آدمی میرے جملے کو نقل کرے اور غور کریں میرے جملے پر میں نے کہا تمہیں کتے کی بھونک بھی سمجھ آتی ہے اور تمہیں بلی کی میاؤں بھی سمجھ آتی ہے نہ سمجھ آیا تو خدا کا قرآن سمجھ نہ آیا بلی کی میاؤں سمجھتے ہو قرآن نہیں دیکھتے ہو جو پکار پکار کے کہتا ہے لا یا لم منفی سماوات ول ارد نہیں جانتے آسمانوں والے ول ارد اور نہیں جانتے زمین والے الربا کس کو اللہ بیسواں پا رہا ہے پہلا سفا ہے یہی سورت ہے یہی نمل سورت ہے بیسواں پا رہا ہے پہلا سفا ہے جا کے گھروں میں ترجمے دیکھنا جس مولوی کا مرضی ترجمہ آپ کو مل جائے دیکھ لینا کل میرے پیغمبر اعلان کر لا یا لا یا نہیں جانتا نہیں جانتا من منفی سماوات جو کہا رہتے ہیں بل ار الغبا غریب کو کوئی نہیں جانتا اللہ مگر اور اللہ نے آگے جو جملہ کہا خدا کی قسم کمال ہی کر دیا وجہ بھی آ گیا اللہ نے فرمایا با ماں یشورونا او جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ غیب جانتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے ہم گھر سے چلتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کی بلیاں غیب جانتی ہیں وہ خود غیب جانتے ہیں اللہ نے فرمایا با ماں یشورونا اینا اور دنیا کے حالات کا جاننا تو بڑی دور کی بات ہے ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں ان کو تو قبروں سے اٹھنے کا علم نہیں انہیں اپنے وجود کا پتہ نہیں انہیں اپنے جسم کا علم نہیں اس کو کچھ ہی نہیں میں نے کہا مسلک ثابت ہو رہے ہیں نوائے وقت سے اور خبروں سے دلیلیں دیکھو میں نوائے وقت کی مانوں کہ اللہ کے کتاب کی مانوں اللہ کا کتا کتاب اللہ کی جو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ حاضر ناظر صرف کون ہے میں ہوں میرے سوا کوئی ہر چیز کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں دیکھتی تم کہتے ہو سب کچھ جانتے ہیں اور یہاں حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں لا ارل حدود دودھ آج مجھے حدود نظر نہیں آ رہا امکان من الغائبین یا وہ ہو گیا ہے ان چیزوں میں سے جو مجھ سے کیا ہے آگے پڑھیے نظر ذرا نیچے رکھیے لا ازے بنہو لا لازے بنہو البتہ میں اس کو عذاب دوں گا ضرور بر ضرور میں اس کو عذاب دوں گا اس کو سزا دوں گا عذابن سزا سزابی سخت اول ازب ہنوس یا اس کو سرے سے آج اسے ذبح کرتے ہیں بغیر بتلائے بغیر چھٹی لیے بغیر چھٹی لیے وہ غیر حاضر ہو گیا توجہ کریں وہ سرکاری ملازم جو بغیر چھٹی لیے ایسے اڑاتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ جرم ہے جو ملازمت بدا کرتا ہے جتنے گھنٹے کی ملازمت کی تنخواہ ملتی ہے اگر اس میں کمی کرے گا تو پھر وہ تنخواہ حلال کی نہیں ہوگی وہ ڈیوٹی دینی پڑے گی تبھی تو کہتی ہیں حضرت سلیمان السلام وہ گیا کیوں میں ڈیوٹی اس نے دی کیوں نہیں پوری بتایا کیوں نہیں میں اس کو آج سزا دوں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا اولیاتی ی بے سلطان مبین یا لے آئے گا میرے پاس بے سلطان کوئی بہانہ کوئی دلیل کوئی برہان مبین واضح واضح دلیل پیش کرے گا کوئی حجت پیش کرے گا بتائے گا عذر پیش کرے گا کوئی کہ میں کہاں گیا تھا ہما سا گئی بھائی دن تھوڑی سی دیر گزری تھوڑی سی دیر گزری حد صحب تشریف لے آئے دربار سے باہر لوگوں نے کہا میاں آج تیری خیر نہیں حضرت صاحب آج بڑے ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں سزا ایسی دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی یا میں سرے سے ذبا کر دوں گا جو کوئی بہانہ تیرے پاس ہے تو بنا لے کیا کہنا ہے تم نے اس نے کہا مجھے جانے تو دو جا بات کرتے ہیں جا کے یہ دربار میں پہنچا قرآن اس کو بیان کرتا ہے حضرت سلیمان نے پوچھا ہوگا کہاں گئے تھے کدھر رہے ہو وہ حضرت سلیمان کا جواب دے رہا ہے اس جواب کو پڑھیے پکالا وہ دکھ کہنے لگا وہ دکھ کہنے لگا احت تو میں نے احاطہ کیا میں نے معلوم کیا بیمالم تو ہت بھی اس چیز کو جس کی آپ کو خبر نہیں احت تو میں نے احاطہ کیا میں نے معلوم کیا جس چیز کا آپ کو علم ہو کون کہہ رہا ہے بڑا وابی جی بس زبردست وا پیغمبر کو سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے اس چیز کا پتہ ہے جس کا آپ کو پتہ کوئی آپ کو کوئی علم نہیں ہے جو خبر میں لے کے آیا ہوں اب وہ خبر سناتا ہے کہتا ہے یہ تو مین سب ان بے نبئی یقین میں آیا ہوں تیرے پاس قوم سبھا سے ایک واضح خبر لے کر یقینی خبر لے کر تیرے پاس آیا ہوں انی وجت تو امراطن میں نے پایا ہے ایک بی بی کو میں نے پایا ہے ایک عورت کو ایک بی بی کو تم لکو ہم جو ان کی وزیر اعظم ہیں سڈ لگتے پھر دے سنجا اکو جیسا چیز میں نے پایا ایک بی بی کو ایک تملے کو ہم جو ان کی بادشاہ ہیں جو ان کی وزیر اعظم ہے بہوتیت من کل شعین اس کو ہر چیز دی گئی ہے بڑا ملک ہے بڑی سلطنت ہے بڑا تاج و تخت ہے ہر چیز فرامانی ہے اس کے پاس میں یہ سب دیکھ کے آیا ہوں اس کے پاس آیا ہوں وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کی پکار کرتی ہیں اللہ تعالی کی وہ پکار نہیں کرتی ہیں ان کے ساتھ جہاد نہیں کرنا چاہیے یہ حدود کہتا ہے اب آئیے وہ جو آپ کو سنانے لگا تھا بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری بات حدود کی سن لی حضرت سلیمان کہتے ہیں سنن زوروں ہم دیکھیں گے ادکتا کیا تو سچ کہتا ہے ہم کنتا مین ال کازین یا ہے تھوٹا اور بہانے بنا رہا ہے کیوں جی وہ تو سچا تھا کہ جھوٹا بولو بات جو کر رہا ہے سچی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا لیکن حضرت سلیمان کو اس کا اعتبار نہیں آ رہا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے گیا ہے کہاں آیا ہے کہاں کہاں کی خبر لا رہا ہے اسی لیے کہتے ہیں ہم دیکھیں گے تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے کتابی ہاضا یہ میرا خط لے جا اسب کتابی لے جا بے کتابی میرا خط حاضا یہ پالک الم یہ خط ڈال ان کی طرف یہ خط دے آ ملکا بلکی کو پھر ہم دیکھیں گے وہ کیا جواب دیتے ہیں پتا چل جائے گا کہ کوئی جواب آتا بھی ہے یا جواب نہیں آتا لے جا خط چنانچہ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو جن کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا قرآن انہیں چھوڑ دیتا ہے درمیان میں یہ بات قرآن نے چھوڑ دی خود اٹھ گیا خط پہنچایا خط اس نے پڑھا خط پڑھ کے اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اس اجلاس میں اس نے پیش کیا یہ خط آئے مشردو ہمیں کیا کرنا چاہیے بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ پہرہ لگا ہوا تھا کسی کمرے میں وہ سوئی ہوئی تھی باہر پہرے تھے کوئی بندہ وہاں ٹپک نہیں سکتا تھا یہ ہودو صاحب روشن دان کے ذریعے داخل ہوئے اور اس کے سینے پہ خط جا کے ڈالا اور واپس اس نے خط پڑا تو اس نے اجلاس جب بلایا ان اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے پیش کرتی ہے کہتی ہے یا یو ہل اے دربار والو اے دربار والو انی ال بے شک ڈالا گیا میری طرف کتاب ان کریم ایک حق عزت والا کریم سے مراد ہے لگا لگاؤ جس پر سلیمان کی مہر لگی ہو موتبر حق یعنی ایسی ویسی بات نہیں ہے ہت بڑا موتبر ہے میرے پاس آیا ہے اب اس نے مجمور سنایا اس حق کا کیا لکھا ہوا ہے ان من ان یہ خط لکھا جا رہا ہے سلیمان کی طرف سے وہ انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس خط کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ایک خط کی ابتدا کی تو انہوں نے بھی اس خط کی ابتدا کن کلمات سے کی بسم اللہ الرحمن رحمان من سلیمان یہ خط سلیمان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے بنو بسم اللہ الرحمان رحیم اور خط کا مضمون یہ ہے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے یہ تو باتیں تھی اس سلسلہ میں کہ اس سلسلہ میں یہ میں نے گفتگو کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی جز ہے یا نہیں بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے اللہ تعالی نے اس سے ابتدا کی حضرت سلیمان کے دور میں بھی کاموں کی ابتداج ہوتی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی انہوں نے ملکہ بل کیس کو خط لکھا تو اس کی ابتدا بھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی آئیے میں اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ کا معنی کیا ہے آپ میں نا کیا کرتے ہیں شروع کرتا ہوں یہ شروع کرتا ہوں آپ نے کس کا مینا کیا بے کا اسم کا اللہ کا رحمان کا رحیم کا نہیں شروع کا کوئی لفظ ہے اس میں بالکل کوئی نہیں یہ معنی ہے بسم اللہ کی بے کا سبحان اللہ عربی زبان کیسی عجیب زبان عجیب زبان ہے تبھی تو یہ جنت کی زبان جنت میں عربی بولی جائے قبر میں سوال و جواب جو ہوگا وہ عربی میں ہوگی جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ عربی بولی جائے گی اور سب سے عجیب زبان ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان صلی اللہ صلو اس کی زبروں کے معنی اس کے لڑفوں کے معنی حالانکہ حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا یہ جو قرآن پاک میں ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں لیلن سبحان اللہ بھی اصراب ابھی لئی لن یہ لئی لام پر دو زبریں اور نون پڑھا جاتا ہے لئی یہ نون پڑھا گیا لیکن نون لکھا نہیں یہ نون لکھا نہیں جاتا پڑھا جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں نون تنوین کا نون تنوین کا یہ جو نون تنوین کا ہے نا عربی میں اس کا بھی معنی ہے کبھی یہ قلت کا معنی دیتا ہے کبھی یہ عظمت کا معنی دیتا ہے عظمت کا یہاں لیلن لن قلت کا معنی دیا شک پڑھ سکتا تھا میں والے سفر میں پوری رات لگ گئی ہوگی پوری رات خرچ ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا سبحان اللہ اسراب ابدی لئی یہ جو دو زبریں ہیں انہوں نے نون کی آواز پیدا کی اس کا ایک معنی ہے عربی میں یہاں نون قلت کے لیے ہے مانا کریں گے سبحان اللہ اسرا بے ابدی لئی لن پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اور کبھی کبھی یہ نون تنمیم کا عظمت کے لیے ہوتا ہے عظمت کے لیے مثلا وبا سیم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کعبے کو بنانے کے بعد حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں سیم رسولا یا اللہ یہ کوٹھا میں نے بنا دیا یہ مکان میں نے بنا دیا یہ گھر میں نے بنا دیا تیرے حکم کی میں نے تابے کر دی یا اللہ یہ مکان میں نے بنایا ہے مکان آباد کرنے والا محمد تھیج دے صلی اللہ ہوسلم دعا مانگ رہے ہیں کیا کہتے ہیں بابا بھیج ان کے اندر رسولن یہ لام پر دو زبریں ہیں یہ نون کا آواز پیدا ہو رہا ہے رسولن کیا میں نے کریں گے بھیج ان کے اندر ایک رسول بس نہیں بلکہ مانا یوں کریں گے یہاں تنوین عظمت کے لیے ہے مانا یوں کریں گے بابا سیم رسولن یا اللہ بھیج ان کے اندر ایک عظیم رسول ایک عظیم رسول ایک عظمت والا رس یہ عربی زبان ہے اس میں اس عربی زبان میں اس نون تنوین کا بھی مانا ہے یہ جو بے ہے نا بسم اللہ کی بے یہ متعلق ہے کسی محدود کے ساتھ یعنی لفظ وہ ذکر تو نہیں ہے حزف ہے لیکن یہ بے اس کے ساتھ متعلق ہے آپ نے اس کو متعلق کیا اشراؤ اشراؤ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے آپ نے بے کو متعلق کر لیا اشراؤ کے ساتھ لیکن اس بے کو متعلق کرتے ہیں رفاقت کے ساتھ بے مساہبت کی بے برکت کی بے تبرک کی مانا کیا کریں گے تیرے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں تیرے نام کی رفاقت سے سمجھ رہے ہیں میری بات تھوڑی سی بات تو مشکل ہو گئی تیرے نام کی رفاقت سے شروع کرتا ہوں تیرے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں یہ سارے معنے مخصری نے کیے لیکن میں نے آج سے پہلے ایک درس میں آپ کو ایک شخصیت کا تعارف کروایا تھا جو شخصیت ضلع میاں والی کے قصبہ وا بجرا میں پیدا ہوئی اور اس شخصیت نے اس جنگل میں قرآن کا منگل لگایا جس کو دنیا مولانا حسین علی کے نام سے جانتی رحمت اللہ ہماری جمعیت اشاق التوحید و سننا کے تمام علماء ان کے شاگرد ہیں ان کے مرید ہیں قرآن انہوں نے پڑھایا سمجھایا اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت وہ وہاں بجنا کے جو مولانا حسین علی ہیں آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے تو حضرت لاہوری نے فرمایا تھا ارے حسین علی کا کیا پوچھتے ہو وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی خدا کی توحید ثابت کرتا تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا قرآن بیان کرنے کا ایک خاص انداز ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے ایک موضوع ہوتا ہے ایک عنوان ہوتا ہے اس موضوع پر یہ کتاب لکھی جا رہی ہے اس میں وہ اپنے موضوع کو ثابت کرتا ہے اس میں وہ دلائل دیتا ہے اس میں وہ واقعات بیان کرتا ہے اس میں وہ لطیفے ذکر کرتا ہے اس میں وہ شعر بیان کرتا ہے اس میں وہ کہاوتیں بیان کرتا ہے اس میں وہ اپنے تجربات بیان کرتا ہے لیکن اس کتاب کا ایک مشن ہوتا ہے ایک موضوع ہوتا ہے ایک عنوان ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے اور پوری کتاب اس مقصد کے گردا گرد گھومتی ہے مولانا حسین علی کہتے ہیں عام بندہ تو کتاب لکھے تو اس کا ایک عنوان اور موضوع ہوتا ہے اور خدا کتاب لکھے اور اس کا موضوع ہی کوئی نہ ہو موضوع کیا ہے قرآن کا کیا بیان کرنا چاہتا ہے قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے قرآن جس کے لیے کبھی حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے حضرت موسا کا ذکر کرتا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے پہلی قوموں کی تباہیوں کا ذکر کرتا ہے نبی پاک کی رسالت کا ذکر کرتا ہے جنت و جہنم کا ذکر کرتا ہے دلائل اقلیہ پیش کرتا ہے دلائل نقلیہ پیش, پیش کرتا ہے تبشیرات ہوتی ہیں تخوی فات ہوتی ہیں بشارتی ہوتی ہیں تذکیب ایام اللہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو قرآن پاک بیان کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے موضوع کیا ہے عنوان کیا ہے کے گردہ گرد پورا قرآن کھولتا ہے مولانا حسین ابھی کہتی ہے قرآن کا موضوع ہے اللہ کی توحید موضوع کیا ہے اللہ کی منوانا چاہتا ہے اپنی وحدانیت منوانا چاہتا ہے اپنی توحید کو اور اسے بیان کرتا ہے قرآن میں فط اللہ پکارو کس کو یہ بیان کرنا چاہتا ہے لیکل شعیل لباف ب لباب القرآن فی الحوامی حضرت علی کہتے ہیں ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک لمبے لباب ہوتا ہے ہر چیز کا ایک مز ہوتا ہے ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے حضرت علی کہتے ہیں لیکن لکھے یہ لباب و لباب القرآن اور قرآن کا خلاصہ اللہ نے نکالا ہے ہوامیم سبا میں جو نے پارے میں شروع ہوتی ہیں ہام مومن حامیم سجدہ حامیم سورا حامیم بخان حامیم دخر حامیم احکاف یہ جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان صورتوں میں اللہ نے خلاصہ نکالا ہے پورے قرآن کا اور پھر حامیموں کا خلاصہ نکالا حامی مومن کے اندر اور حامی مومن کا خلاصہ نکالا فد اللہ بس پکارو کس کو بولو بولو فد اللہ مخل سینا پس پکارو اللہ کو خالص اس میں کوئی ملاوٹ نہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں خالص اللہ کو پکارو مخلصین الدین خالص اس کی پکار کرتے ہوئے اس اللہ کو پکارو یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے ہائے مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور فرمائے اللہ تیری روح کو ٹھندا کرے اللہ تعالیٰ تیرے درجات بلند کرے کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں فرماتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ حوامیم میں حامیموں کا خلاصہ حامی مومن میں حامی مومن کا خلاصہ خدما ہا مخل سین لہدید بس پکارو کس کو اللہ کو خالص اللہ کی پکار مولانا حسین علی کہتی ہیں ارے حامیموں کا خلاصہ حامی مومن میں نکالا اور پھر حامی مومن کا خلاصہ اللہ نے سورت فاتحہ میں نکالا ایا کا نابدو ایا کا نابو بیا کا نسعید ہم تیری ہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ یا کنس تعیب اور ہم تجھ ہی سے اور ہی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی میں نے پہلے ایک دفعہ یہاں میرے سا بیان کر چکا ہوں ہی اور بھی کا فرق کیا ہے آپس میں ایک بندہ گھر جاتا ہے اس کی بیوی کہتی ہے میں تیری بھی بیوی بی ہوں بیوی بی کہتی ہے میں تیری بھی بیوی بی ہوں یہ اس کو گولی مار دے گا اگر غیرت مند ہوگا زمین میں زندہ دفن کر دے گا کہے گا بھی کیا ہوتا ہے میں سننا چاہتا ہوں کہ تیری بھی ہوں اللہ ہیں او میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا اللہ مدد بھی کہتی ہیں یا پیر مدد بھی کہتے ہیں یا اللہ مدد بھی کہتی ہیں یا رسول اللہ مدد بھی کہتی ہیں یا اللہ مدد بھی کہتی ہیں یا علی مدد بھی کہتی ہیں یا ولی مدد بھی کہتی ہیں اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ تجھ سے بھی مدد مانگتی ہیں اوروں سے بھی مدد مانگتی ہیں اللہ فرماتی ہیں میں تو سننا چاہتا ہوں کا نسع ایا ہم تجھ بولو بولو تجھ ہی سے مدد مانگتی ہیں تو سارے قرآن کا خلاصہ یہ نکلا کہ مدد کس سے مانگنی ہے اللہ سے مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے اللہ کو یہی بیان ہے سارے قرآن پاس میں اسی کے لیے پہلی قوموں کے واقعات اسی پر دلائل اقلی اسی پر دلائل نقلیہ اسی پر تخویفات اسی پر تبشیرات اسی پر جہنم کے واقعات اسی پر جنت کے وعدے یہ سب چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تسلیم کر لو کہ مدد کرنے والا اللہ ہے اور مدد کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے تو سارے قرآن کا خلاصہ نکالا ایا کا ناب دو نسطید نے ذرا توجہ کرنا میرے ان جملوں پر جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں مولانا حسین علی کہتے ہیں پھر اللہ تعالی نے صورت فاتحہ کا خلاصہ نکالا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں حضرت صاحب کہتی ہیں پھر اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ نکالا بسم اللہ کی بے میں اور یہ بے استعانت کی ہے اس کا متعلق ہے اس میں نہ یوں کریں گے مولا تیرے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں مولا تیرے نام کی بولو بولو تیرے نام کی اس تعین خاص ستن بلا تش رے کو استعین خاص ستن بلا تشرے میں خاص تجھ سے مدد مانگ کے اس کام کو شروع کرتا ہوں بسم اللہ نر رہی مولا یہ کام میرے بس کا نہیں ہے یہ کام مشکل ہے میں اس کام جو کر رہا ہوں اس صحیح ہوں. اس کام کو شروع کر رہا ہوں صرف اور صرف کس سے مدد مانگ کے اب بسم اللہ کا کیا میں ہم نے کرنا ہے بسم اللہ کا ہم نے میں یہ کیا تیرے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی بولو اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے تو معلوم ہوتا ہے سارے قرآن کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ کی بے میں ذکر کیا اور بے استعانت کی ہے مطلب یہ ہے پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور مدد کے لیے پکارنا چاہیے تو صرف ہو ہم نے اعوذ باللہ تعود اور اس کے بعد تسمیہ کا ذکر کیا اگلے درست سے ہم سورت فاتحہ کی ابتدا کریں گے سورت فاتحہ کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ اللہ اگلے دنیں وما کا نلہم الغب ولاکن اللہ میں رسلی میشاہ کا مالم تکم تو عالم عالم فلا یوزر اللہ میں آپ کی بات سمجھ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک عالم الغیب نہیں لیکن یہاں تو لکھا ہوا ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اطلاع دے تم کو اطلاع دے تم کو غیب پر لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے دوسری ہے اللہ کا مالم سکن اے میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو تم نہیں جانتا تھا تیسری ایس لکھتے ہیں عالم الغیب فلا یوزرو اللہ غیب غیب ہی اللہ عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا یہ تین ایسے میں نے اس لیے پڑھ دی ہیں کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جن صاحب نے یہ رکے لکھے ہیں میں رکوں سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں وہ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے پیچھے بھی جواب آپ کو نہیں دیا آج میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اور اٹال جواب دے رہا ہوں اس کا جواب اپنے علماء سے پوچھنا ہے پھر میرے پاس آنا ہے ہمارا اور فریق مخالف کا جھگڑا سنیے ہمارا اور فریق مخالف کا جھگڑا نبی پاک کے علم میں نہیں ہے سمجھ آئی بات سمجھ لو علم میں کوئی جھگڑا نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو نبی پاک نبی پاک کے پاس ہے میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ اگر علم کسی کے پاس ہے تو وہ نبی علم میں کوئی جھگڑا نہیں غیب کی خبروں پر اطلاع اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکو کھا غیب کی خبروں پر اطلاع دی اور بریلوی بھی, بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکو کھا خبروں پر نبی پاک کو کیا دی اطلاع دی. اس میں کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا ہے نبی پاک کے علم غیب میں علم اور سمجھ گیا میرا علم نہ میرا غیب نہ بلکہ بولو علم غیب نبی پاک عالم الغیب ہے نبی پاک علم غیب رکھتے ہیں علم اور غیب تمہیں اجازت ہے ایک سال کی اور تمہارے نزدیک مردے سنتے ہیں جو پہلے فوت ہو گئے ہیں بزرگ ان کی قبروں سے بھی جا کے پوچھنا بھائی بندیالوی نے سوال کیا ہے ساری جان سناؤ یہ بھی تمہیں اجازت ہے ایک سال کی مولا دے رہا ہوں تمہیں قرآن پاک کی ایک آیت ایک اور ذخیر حدیث میں کوئی ایک حدیث چلو ضعیف صحیح چلو ضعیف ہی صحیح قرآن پاک کی کوئی ایک ایکت یا نبی پاک کی کوئی ایک حدیث پیش کرو جس میں نبی پاک کے لیے علم اور غیب کا لفظ اکٹھا آیا ہو اس پوری پبلک سمیت تمہارا مذہب قبول کرو لے آؤ یہ جو تم پیش کرتے ہو نا ماکان اللہ یوتھ لیا کوم بچوئے تھے یت میں اتھے یو نہیں اتھے علم نہیں اتھے اطلاع دا لفظ ہے اللہ اپنے نبی کو غیب پر کیا دیتا ہے بولو بولو کیا دیتا ہے اس کا کون انکار کرتا ہے وہ کا معلوم تکن جو تم نے پیش کی ہے نا اتھے بچو علم دا لفظ ہے اتے غیب دا کوئی نہیں علامہ کا معلوم تکن تالم یہاں کہاں غیب کا لفظ لکھا ہوا ہے اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے تھے لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں یہ علامہ کا معلم تک ان اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو آپ نہیں جانتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں ما عموم کے لیے سوری باتیں بتا دی سوری باتیں بتا دی میرا سوال یہ ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی یہ صورت میں ہے اس کے بعد تو پھر قرآن نہیں اترا ہوگا یہ آخری صورت ہونی چاہیے تھی اللہ نے اور میرے بھائی بخاری کی روایت ہے نبی پاک حوض کوسر پہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو لے جایا جائے گا اور لوگ جا رہے ہوں گے اور جہنم کی طرف اور فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور نبی پاک ان کو کہیں گے وہ کہ اٹھایا بھی یہ میرے صحابہ کی شکلوں جیسے لگتی ہیں ان کو میرے پاس لاؤ میں ان کو حوضے کوسر سے پانی پلاؤں یہ بڑے اچھی شکلوں کے لوگ ہیں آگے سے فرشتے جواب دیں گے ان کلا تدری وقی روایت ان کا لات تالم فرشتے کہتی ہیں پاس پیغمبر آپ نہیں جانتے قیامت کے دن کہہ رہے ہیں قیامت کے دن انکا لا لاتم انکا لا تدری آپ نہیں جانتے ما احدثو بادک ان لوگوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعات اور دین کے اندر نئی باتیں گھڑی تھیں انکا لا لاتم میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے تم لوگ قیامت تک نبی پاک کے لیے علم اور غیب کا اکٹھا لفظ نہیں دکھا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے میرے پیغمبر میں نے آپ کو علم غیب دے دیا یا نبی پاک کہیں کہ مجھے غیب کا علم ہے اس باتی طور پہ میں غیب جانتا ہوں نہیں دکھا سکتے ہو تو آؤ میں تمہیں نفی کے طور پہ دکھاتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل میرے پیغمبر اعلان کر لاکول القم ان دی خزائ اللہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیبا عالموں کو کیا میں نے جی؟ عالم و علم سے نہیں ہے عالم میں جانتا ہوں واحد متکلم کا گا مظاہرے واحد متقلم آلمو میں جانتا ہوں آلموں میں جانتا ہوں اور لا عالم بولو لا عالمو لا عالمو الغیبا کس کو اس کے بعد بھی کوئی کٹ ہجتی کرنے کا موقع باقی رہ گیا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کو پاگل بناتے ہو اور ایسے وہ پیش کرتے ہو جس میں اطلاع کا ذکر ہے جس میں میرے علم کا ذکر ہے علم غیب کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے میں نے نفی کے طور پہ ثابت کر دیا نبی پاک کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا لا آل مغبا میں غیب نہیں جانتا دوسری ایپ سن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک سے فرمایا نبی پاک کہتے ہیں ولو کون تو آل اگر میں غیب جانتا ہوتا ولو کن عالم آلم اگر میں غیب جانتا ہوتا لتر کو منل خیر میں ساری دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا بما مسن یسو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی یہاں بھی نبی پاک فرماتی ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا اگر میں غیب جانتا ہوتا ولو کن تو عالم آلم الغبا آ کے سوال کرتی ہیں قرآن پاک ان کے سوال کا ذکر کرتا ہے کفار کہتے یس النا کا نسخاتے ایا نمرا یہ کافر تج سے پوچھتی ہیں قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی کل میرے پیغمبر جواب دے انما علم ہا اندر اس کا علم کس کے پاس ہے اس کا کیا مطلب ہے میں بھی جانتا تے ہے وہاں لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ علم کس کے پاس ہے نہیں انما علم ہا اندر اس کا علم کس کے پاس ہے میرے رب کے پاس ہے تو پرانے پاک کی بیچیوں ایسی ایسی ہیں جن سے مترش آئیے سورج توبہ پڑھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن مدینہ تھے مردو الفا مدینہ کے کچھ لوگ منافقت پہ چل رہے ہیں ابھی تک وہ منافق ہیں لا ہم میرے پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا لا تالم میرے پیغمبر تو ان منافقوں کو نہیں جانتا نہ لمح ہوں ہم, ہم ان منافقوں